بسرحمن و رحمۃ اللہ و رحمۃ الحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سفید شاہر صبح اور باقی تمام سامع برادہ خانہ سب کو ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک اور داوا شریع اور, اور اوراد حمشہ کا درخت نمبر اکاون ہے اور یہ جو حضرت زہر سلاملے دس دعائے تشفم ہیں علامہ سمی سے ہیں جی اور کل ہم نے نازوبی صداقت الخی دیتے ہوئے جو دیہا کا توجہ دے دیا اور آج جو ہے ہمارے دس آس کے وہ ابھی شرافت فاطمہ ب نسبت ہا اس مبارک جملے میں اس کی مرک جملے کی تھوڑی توجہ دے دوں گا کہ اس مبارک جو جو دعائقلملے کے اندر وسیع کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صدۂ نثال عالمین کی جو ہے آپ کی شرافت اور نسبت کا واسطہ دیا ہے تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شرافت سے مراد کیا ہے یہاں پر آپ کی شرافت کو اللہ تعالیٰ کے حضر میں واسطہ دے کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کیا ہے اظہرہ کی شرافت کو تو اس شرافت سے کیا مراد ہے ان ہزارہ کی شرافت سے مراد تو عربی لغت کے لحاظ سے شرافت جو ہے اشروفہ یا شروح و ہے ہیں و شرافت تو شروع و شرافت ہونا۔ باعزت ہوناج بلند مرتبہ ہونا اس معنی میں کیا ہے اور اسی طرح شریف یا شرف شرفن کا معنی بھی بلند ہونا قریب ہونا اور شریف معزز مکرم صاحب عزت کے معنیٰ کیا یہ القاموس الجدید دم میں اور المنجد دامی جو کہ دنیا کا مشہور لغت ہے روی اس بھی اس میں انہوں نے یہ معنی کیا ہے یا شروف یا شرف و شرافتن و شرفن کا شریف ہونا بلند مرتبہ والا ہونا دین و دنیا میں بلند مرتبہ کا حامل ہونا دو ظاہر سے دین میں یا دنیا میں یا دونوں میں بلند مرتبہ والا ہونا لوگوں کی نظر میں اللہ کی نظر میں ہاں جی نظر میں بلند مرتبہ ہونا نا عظیم شان و منزلت کا حامل ہونا شان و مرتبہ کا من حامل ہونا بہت بڑے مقام و منزلت پانا دینی زاویے سے جیسا انبیاء ہیں رسول ہیں اولیاء ہیں علم ہیں یہ دین کے دینی زاویے سے بلند مرتبہ ہونے کا معنی دیتا ہے دنیاوی لحاظ سے دنیا, دنیا والوں نظر میں بہت بڑا عزت صاب عزت ہونا صاب شرف ہونا جی، یہ تمام معنوی مقامات جو ہے جی، نبی،, جی، نبی ہونا رسول ہونا امام ہونا معصوم ہونا اول اللہ انہیں یہ سب دنیاوی سطح پر بھی دنیا میں جو اللہ والے ہیں اللہ کے بندے ہیں وہ سب کی نظر میں ان کی عظیم شان متباد ہوتی ہیں اور قیامت محرو اللہ کی نظر میں بھی اللہ کے رسولوں کی نظر میں بھی اللہ والوں کی نظر میں بھی فشتوں کی نظر میں اللہ کے ولیوں کی نظر میں مومنوں کی نظر میں بھی اس بندے کے بہت بڑا مقام منزلات ہوتا ہے عربی لغت المنجم کہتے ہیں شروع یعنی اے فی ہی و دنیا ہو کسی کو دینی زاویے سے یا دینی زاویے سے ایک برتری حاصل ہو ایک بلند مرتبہ حاصل ہو مقام و منزلت حاصل ہو اور شریف اس کی جمع شرفات آتا ہے اشراف آتا ہے من شریفۃن اور شریعہ شریفات صاحب شرف عزت دار کے معنی میں یہ سب اور عالم جدید لغت بدماتے ہیں شعرفا اور اشراف ہمارفقے میں بھی آیا ہے شعرفا سادات کے معنی میں آیا ہے شعرفا اور اشراف ان مسلمین خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے ہنسوں کو اشراف شرافا کہتے کیوں اس لیے خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والوں کا اللہ کی نظر میں اور یقیناً دنیا میں اللہ کے مومن بندوں کی نظر میں ان کا بہت بڑا مقام منزلات ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا وہ ابھی شرافت فاطمت بََ نسبت عمین شرافت سما حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اللہ کے نظر میں اللہ کے رسول کے نظر میں انبیاء والہ کے نظر میں ہاں جی آپ کا جو مقام و منزلیں تھے دینی زاویے سے اور دنی دنیاوی زالیہ میں دنیا میں بھی کے لیے جو مقام و منزل تھے لوگوں کے ذلوں میں جو جگہ ہے ہاں جی تو وہ مقام و منزلت کو واسطہ دے کر اللہ کے حضور میں دعا کرتی اللہ کے حضور میں آپ کے جو قرب کا مقام ہے آپ کے جو ولایت کا جو درجہ ہے معصمت کا جو درجہ ہے تہارت کا جو درجہ ہے اللہ کی عبادت و بندگی کا جو ہے آپ نے جو حق ادا کیا اور دین اسلام کی سربلندی کے لئے آپ نے اپنی پوری خاندان کو دے دیا تمام مولاد زہرا علیہ السلام سمیت جو ہے سب اس راستے میں شہید ہو گئے آپ ہی کو خاندان تو ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین وجود میں آیا اور آپ کے میاں حضرت علیم نو طالب اور آپ کی اولاد تاہرین ہی کے برکت سے ہی کے ذریعے دین کو بقا اور دوام میں استحکام ملا اور ہی کے اولاد نے وہ عظیم کو بنی کربل معلّہ میں دے دیا جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے لہذا جو یقیناً حضرت زہر سلام اللہ علیہ چونکہ یہ ان سب کا آپ ہی قریب ترین رشتہ بنتا ہے اور یہ سب آپ کا قریب ترین رشتہ بنتا ہے لہذا جو ہے ان تمام کی پریشانیاں بھی آپ کو سب سے زیادہ پہنچے ان تمام کے ہاں شہادت پین پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے دکھ اور تکلیف بھی آپ کو سب سے زیادہ پہنچے اور اسی حساب سے آپ کے صور تحمل اور اسلام کی رسم کی جانے والی قربانیوں کی وجہ سے یقیناً اللہ کی نظر میں آپ کا مقام و منزلت بھی یقیناً زیادہ ہوا آپ پر مصیبت سب سے زیادہ چونکہ ان سب کے مصائب ان سب کی پریشانیاں ان سب کی قربانیاں آپ ہی کے مصائب تھے اس لیے آپ نے فرمائی نہ کہ صبت اللّیہ مصائب لو انََََََََََ صبت اللّیہ سن میں سنیا لیہ مش فاطمہ پر اتنی مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اتنے مصائب مجھے پیش مجھے پیش آئیں کہ اگر یہ مصیبتیں اس سے روشن دین پہ آتا تو وہ اور تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتا یہی آپ کے اولاد ہے تاہی نے کربلا میں جو کچھ ہوا باقی سارے اعمہ کو زح سے سلائل سے شہید کیا امام حسن علیہ السلام سمی خود رسول رس اللہ کو وضاحت دیا تو یہ سارے جو ہیں ہستیاں جو ہیں آب ہی کے اولاد ہیں تو آب ہی کے خاندان کے ذریعے سے دین وجود میں آیا رسول اللہ وسلم جو آپ کے پدائے وزگوار ہیں اور رسول اللہ کی سب سے زیادہ قوت بازو کے چھتی دین کی خدمت آب ہی کے کی میم کی عالم نے ابی طالب نے ہر میدان میں صفیہ اول میں اور پھر آپ ہی کے اولاد نے مولا امام حسن و صبح سے لے کر تاہجہ تاخیر زمان تک نے اسی دین اسلام کے ابیاری کی, کی انہیں تعلیمات کی حفاظت کی اور اسی راستے میں سب نے اپنی جانیں قربان کر دیا کسی کو زار سے کسی کو تلوار سے تو یقیناً ان صاحب کے فضلت بعضت زہرہ ہی کی طرف لڑتا ہے کیونکہ اولاد زہرہ نے یہ تمام قربانیاں دے دیا خاندان زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ تمام قربانیاں دے دیا اسی وجہ سے ازہرا کا مقام منزلت آپ کے شرافت آپ کا دین دنیا دور میں آپ کا رتبہ یقیناً جس دنیا کے تمام خواتین سے آپ کا رتبہ زیادہ ہے اور بہت سے مردوں سے آپ کا رتبہ زیادہ ہے کیونکہ آپ معصومہ ہی عالم ہیں اس لیے آپ نبین فرمایا فاطمہ السعیدۃ النساء العالمین فرمایا ہاں فرمایا ہمیں آپ ہی تو انہیں عرصوں میں سے جن کو اللہ نے چن لیا منتخب کیا معصومت قرار دی عصمت سے نوازا طارت سے نوازا لہٰذ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے شان مرتبہ کی کوئی شراحت اور اللہ و دین کے نظر میں بلندیوں کی کوئی ہاں جی ہم ہم جیسے غریب لوگ جو ہے ہم کیسے ان کی شراحت کو درخت کر سکتے ہیں ہم بیان کر سکتے بارہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بلند مرتبہ دین اور دنیا میں ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن پاک پاک کی بہت سے آیات جو آپ کی شان میں نازل ہوئی بہت سے آیات جو ہے اس کا مصداح کے کامل ہے اس کا کامل عملی نمونہ ہے بہت سے آیات کا آپ عملی چلتا پھرتا نمونہ ہے قرآن ناطق ہے ہاں تو یہ آپ کی فضلت کے بہت کافی ہے چنانچہ سورہ آئے تدھییر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کی تہارت میں نازل کیا یرید اللہ علیہ سے وََََََََََََََََََََََََََََََقمر صاحل بےتِ تحیر تخیرہ سورہ حذاب میں اس میں اللّت ارادہ پھر اللّہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ لیے سواعین کمر کو البیت ہے اہل بیت پہ ہمبرا آپ لوگوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کا وہی تحرکم تک تحیر اور جتنا پاک کرنے کا حق ہے آپ لوگوں کو پاک کرنے کا میں ارادہ کیا تو اسی آیت کے ذیل میں جو ہے اس میں اہل البیت کے اندر آیا ازواج نبی بھی داخل ہے یا نہیں اس پر تو عثمانوں میں بحث ہوا ہے ام یہ اس میں حضرت زہرا سلام اللہ اس آیت میں شامل ہے یا نہیں اس پر کسی بھی مسلمان مفاصل نے اس پر نہیں کہا کہ آپ شامل لیں کیونکہ ہزارہ ہی تو آپ کے گاؤں کی اغلطی بیٹی ہے ہزارہ ہی تو آپ کے گھر کے سب سے زیادہ آپ کے قریب ترین رشتہ زہرا ہے ہاں جی اس لیے جو ہے ہزارہ اس عادت کے مزاق ہونے میں آپ کی شان میں نازل ہونے میں اس عادت میں آپ شامل ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں حت الحدیث تک کو اختلاف نے میں نے ان کے تفسیر پڑھا ہے وہ تک بھی جو ہے اس میں قائل ہے کہ ساتھ کے نظام ہے زہرا یا تر شامل ہے تو اس سے بڑی شرافت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی تہارت اور پاکی پہ ان کے معصوم ہونے پہ اللہ اپنے قرآن پاک میں عدم حاضل کرے اور انہیں اس فخر سے نوازے کہ آپ وہ عظیم ہنسی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رچ اور ناپاکی کو آپ لوگوں سے پاک کیا ہاں جی اور نور مجسم بنا دیا تو یہ حضرہ کی حضرت ہے اس طرح واقعی مباہلہ میں جب نظران کے عیسائیوں کے ساتھ ہاں جی اسلام کی حقانیت پر گفتگو ہو گیا اللہ نے حکم دے میرے پیارے حبیب باپ ان سے کہ جہاں اب یہ لوگ بہت سے گفتگو سے تو ماننے والے نہیں آؤ ایک دوسرے کے ہمیں کریں گے بدعا کریں گے جو حق اور سچے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے باطل و جو باطل لوگ گمراہ ہیں جھوٹے ہیں ان کو اللہ نے کرنے پر لانت بھیجے چرن چی آیت کل تالو نت وبنا نوابنا کم اے میرا بھی باپ کے تو آج بلا لو ہاں جی کہ نم بلائیں گے ہمارے بیٹوں کو وب نا تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ و نشا ہم اپنے عورتوں کو بلائیں گے و نسا تم اپنے عورتوں کو بلاؤ ون حسن ہم اپنے قائم ہاں جی جانشین اپنے نس کو بلائیں گے اپنے جو لوگ جو اپنے نس کے قائم مقام ہیں جانشین ہیں ان کو بلائیں تم اپنے نس کے قائم مقام لوگ کو بلاؤ سمن نب فلم جو ایک میں دیکھا میں بند کریں گے فنج الحرم کرا دیں گے لعنت اللّہ اللہ علیہ نے جھوٹوں پر جب یہ نازل ہوا تو اللہ کے پیارے نبی نے عیسائیوں کے مقابلے میں ہاں جی کے کلاب نے مولان علیہ السّلام کو زہرا یا سلام اللہ علیہ کا مولان حسن, حسن مشتبہ حسین شہر کربل خواب نے لے گیا جب ان عظیم حیثیوں کا جب ان کے جو سب سے بڑے علماء لوگ تھے انہوں نے دیکھا مقابلے میں تو ان کی فاخت یہ دشمن یہ حضرت بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے ان کے اندر ایسے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بات دعا کریں تو دنیا میں نسل ہے شاید ختم ہو جائے گا اور کہا یہ سامنے پہاڑ کو حکم دیں گے تو یہ پہاڑ چلنے لگ جائیں گے اور انہوں نے پیامر کو بتایا محمد ہم آپ کے ساتھ جو ہے نہیں کریں گے ہم شکست مانیں گے آپ ہم آپ کو ججا دیں گے ہم اسلامی قبول نہیں کریں گے ججا دیں گے مال دیں گے ٹیکس دیں گے جیسے آپ فرمائیں گے جو شرط تشرط اور اس طرح جو ہے ان پر جزیہ دینے کے شرط پر ان کو دوسرے بہت سے شرائط پر ان کو آزاد کیا یعنی فضرت پیام پر پھر پیا اللہ کی پیاری نے فرماتے ہیں معدت نے دعا دی سے آپ فرماتے ہیں اگر ان ہستیوں سے یعنی علی علم علیہ وسلم حضرت ظہراۃ حسن حسین علیہ السلام اس پنجتا نے کہ ان سے اگر بہتر دنیا میں کوئی اور لوگ ہوتا ازواج میں سے اعصاب میں سے تو اللہ ضرور مجھے ان کو بھی سال لے جانے کا حکم ہوتا ہاں لیکن ان میں سے کسی کو لے جانے کا حکم نہ ہونا صرف ان حسیوں کو لے جانے کا حکم نہ اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ میرے امد میں سے سب سے افضل ترین حسیہ اللہ کی نظر میں مقرب ترین ہستی اور معزز ترین ہستی یہی ہیں اور زہرا کی فضلت کے لیے آج بھی بہت بڑی دلیل ہے اس طرح سورہ ایک ان نہ نہ میں تو آپ کو خیر کشی سے تعبیر کیا زہرا اور زہرا سے پھیلنے والے اولادوں کو خیر سے ان آتے ابھی ہم نے آپ کو کوشل عطا کیا فصل نے رب ونہ ون ہے آپ اپنے رب کے نماز قربانی دے دو ان نشانیا قول ابتر بے شک آپ کا دشمن ہی دم ہے ابتر ہے اللہ وغیرہ ہے لہذا اولاد زہرا ہے اور یہ یقیناً زہرا تھا کہ اور آپ کیا سے پھیلنے والے اولادوں کے بارے میں تھا ہاں جی اور آج دنیا سادات سے برے ہیں افزا نے کیسے آپ دیکھو موزہ یہ آیا سچ ہو کے دیکھا ہمارے حشی جیسا آخری بارڈر پہ ہاں برف کے اس پہاڑ کے اس دامن میں بھی سعادات موجود ہے فخرو جیسی برف کے دامن میں بھی سعادات موجود ہے ہاں دنیا کا کون سا کونہ ہے جہاں سادات اولاد زہرہ موجود نہیں ہے یہ اسی نعت نقل کو خیر کثیر دنیا میں پھیل گیا اس طرح سورۂ دہار جو ہے قرآن پاک ہی یہ پورا سورہ جو ہے اس کے اکثر حصہ پنجن پاک کے بارے میں حضرت ظہرا یا تر علیم اور ابھی طالب علمہ حسین حسین جو معصوم بچے یہ حسین ماماسن حسین کے بیمار ہونے پہ روزہ رکھا تو اس روزہ رہنے پہ تین دن انہوں نے پانی پر افطار کیا اور جو کچھ آپ کے پاس افطاری کے لیے تھا ایک دن عشیر کو ایک دن یتیم کو ایک دن مسکین کو دے دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پورے فضو و نازل فرمایا اور اس شورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان عظیم حصیوں کو جو مقامات دیے جائیں گے جو انعامات سے نوازیں گے ان سے کا ذکر فرمایا تو یہ پورا شورا جو اس کا عزاد پورا ایک رقو جو ہے اس ان حصیوں کے فضلت میں موجود تھے ان کے لیے جو دی جانے والے نعمتوں کے بارے میں موجود ہے اس کے علاوہ پانچواں جو قرآن پاک میں مومنہ خواتین کے جتنے بھی افسا بیان ہوئے ہیں ان سب کا حضرت اظہر سلام اللہ کامل مظہر پر ہے آپ ہی جو ہے ان ان آیات کا جو ہے کامل نمن آب ہے چنانچہ دس صفات ادھر سرح عذاب حاد نمبر پینتیس میں ان المسلمین والمسلمات المسلمات ولمنین و المومنات و القانا نطین والصابرات القانط و صادقین و صادقات وصابرین و صابرات و الخاشین و الخاشات ولمتقین و المتصدقات وصائمین وصامات و الحافین حروج و اس مبارک آئے کا جو ہے کامل مزاج جو حضرت ظہر یاطر ہے اس میں مومنوں کے جو شبات بیان کیا فرمایا بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں ہاں جی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور اللہ کی فرما بندار مرد اور فرما بندار عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والے عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے عورتیں اللہ کی حدود میں عارضی جی کرنے والے مرد اور عارضی جی کرنے والے عورتیں ہاں جی صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والے عورتیں روزہ رہنے والے مرد اور روزہ رہنے والی عورتیں اپنے دامن کو پاک رہنے والے مرد اور پاک رہنے والی عورتیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں یہ دس صفات فرمائے اللّہ اللہ معفرت اللہ نے تیار کر رکھا کہ ان سب کے لیے اپنی باشش کو اور بہت بڑے حاضر کو تو اس مبارک آیت کا کامل ترین عملی نمونہ جو ہے جس میں عورتوں کا صفت بیان ہو گیا مومنہ عورتیں ہاں جی مسلمان ہوتے ہیں آجزی کرنے والے ہوتے ہیں فرم ہوتے ہیں صدقہ دینے والے ہوتے ہیں سچ والے ہوتے ہیں صور کرنے والے ہوتے ہیں خوبدو کرنے والے ہوتے ہیں صدقہ دینے والے ہوتے ہیں روزہ والے ہوتے ہیں دامن کو پاک رہنے والے ہوتے ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں ان تمام سے فادنہ تو زیادہ ان کا کام ہے میں اور اس کے اور بھی بہت سا جو خواتین کی قرآن بین صاحب کا آپ کام مل نمنہ ہے لہذا یہ سب حضرت اظہار کی اسی شراخت کو بیان کرتے ہیں تو آج کے درمی اسی جملے پر اتفاق ہی کرتے ہیں